وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس بلابد اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی خود دیتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو غالب اور حکمت والے ہیں ان کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں بے شک اللہ کے نزدیک دین حکم برداری ہی ہے اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے بس اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں پھر بھی اگر یہ آپ سے اے نبی جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے تابے داروں نے اللہ تعالی کی اطاعت میں اپنا منہ مطیع کر دیا اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو بس اگر یہ بھی تابے دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ روگردانی کرے تو آپ پر اے نبی صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہے ہیں سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے صرف دین, دین اسلام ہی اللہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے اللہ تعالیٰ خود شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں بس اللہ کی شہادت کافی ہے وہ سب سے زیادہ سچے شاہد ہے سب سے زیادہ سچی بات اللہ ہی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ ہی کی محتاج ہے وہ سب سے بے نیاز ہے الوحیت میں اللہ ہونے میں وہ اکتا اور لا شریک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے لکن انزل الیک یعنی لیکن اللہ تعالی بذریعے اس کتاب کے جو آپ کی طرف اے نبی اپنے علم سے اتار رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہادت یعنی گواہی کافی ہوتی ہے پھر اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی اور علماء کی گواہی کو ملا رہے ہیں یہاں سے علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے بلکہ خصوصیت قائمن کا نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے وہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں ایسے ہی ہیں پھر تعقیداً دوبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی اللہ ہے وہ غالب ہیں عظمت اور کبریائی والی اللہ کی بارگاہ ہے وہ اپنے اقوال افعال شریعت قدرت اور تقدیر میں حکمتوں والے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ صرف اسلام ہی کو قبول فرماتے ہیں اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وہی کی تابداری کا نام ہے اور سب سے آخر اور سب رسولوں کو ختم کرنے والے یعنی سب سے آخر میں آنے والے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی نبوت کے بعد سب راستے بند ہو گئے اب جو شخص آپ کی شریعت کے سوا کسی چیز پر عمل کرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین دار نہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ میں غیر السلامی دین ان فلاع اقبال یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح اس آیت میں دین کا انحصار صرف اسلام میں کر دیا ہے ابن عباس صدی اللہ عنما کی قرأۃ میں شہید اللہ ان ہے اور ان الاسلام ہے تو معنے یہ ہوں گے کہ خود اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اور اللہ کے فرشتوں کی اور ذی علم انسانوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے والا دین صرف اسلام ہی ہے جمہور کی قرأت میں انا زیر کے ساتھ ہے اور معنی کے لحاظ سے دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن جمہور کا قول زیادہ ظاہر ہے واللہ عالم پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگلی کتاب والوں نے اپنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آ جانے اور ربانی کتابیں اترنے کے بعد اختلاف کیا اور اس کی وجہ صرف آپس کا بغض و اعینات تھا کہ یہ جو کہتا ہے میں اس کے خلاف کہوں گو وہ حق ہی کہتا ہو پھر ارشاد ہے کہ جب اللہ کی آیات اتر چونکہ اب جو ان کا انکار کرے انہیں نہ مانے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی اس تکذیب کا بہت جلد حساب لیں گے اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اسے سخت عذاب کریں گے اور اسے اس کی شرارت کا لطف چکھا دیں گے پھر فرمایا اگر یہ لوگ آپ سے توحید باری میں جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ اللہ جیسا کوئی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے نہ بیوی اور جو بھی میرے امتی ہیں میرے دین پر ہیں ان سب کا قول بھی یہی ہے جیسے اور جگہ فرمایا قل هذه سبیلی اد اللہ علیہ بصیرۃ ان یعنی میری راہ یہی ہے میں خوب سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں میں بھی اور میرے تابے دار بھی یہی دعوت دے رہے ہیں پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی یہود و نصارہ سے جن کے ہاتھوں میں کتاب اللہ ہے اور مشرقین سے جو ان پڑھ ہیں کہہ دیجئے کہ تم سب کی ہدایت اسلام میں ہی ہے اور اگر یہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں آپ اپنا فرض تبلیغ ادا کر چکے اللہ تعالیٰ خود ان سے سمجھ لیں گے ان سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے وہ جسے چاہیں راہ راز دکھائے جسے چاہیں گمراہ کر دیں اپنی حکمت کو وہی خوب جانتے ہیں اللہ کی حجت تو پوری ہو کر رہتی ہے اللہ کی اپنے بندوں پر نظر ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور کون مستحق ضلالت ہے اللہ سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا یہ اور ان جیسی آیات میں صاف سراحت ہے اس امر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر آئے ہیں اور خود آپ کے دین کے احکام اس پر دلالت کرتے ہیں اور کتاب و سنت میں بہت سی آیتیں اور احادیث اس مضمون کی ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایو الناس انی رسول اللہ علیہ یعنی اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور آیت میں ہے تبار کلین الفرقان علی ابدی لیا کون لِلائے نظیرہ <نَذِيرًا> یعنی بابرکت ہے وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے تنبیح کرنے والے بن جائیں بخاری اور مسلم وغیرہ میں کئی کئی واقعات سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب و عجم کے اور ادھر ادھر کے تمام بادشاہوں کو اور دوسرے لوگوں کو خطوط بھیجوائے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی خواہ و عرب ہوں عجم ہوں اہل کتاب ہوں یا اور مذہب والے ہوں اور اس طرح رسول اللہ نے فرض تبلیغ کو تمام و کمال تک پہنچا دیا عبد عبدالرزاق میں ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت میں سے جس کسی کے کان میں میری نبوت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے یعنی قرآن و سنت پر خوا یہودی ہو خواہ نصرانی اور اسی بے ایمانی کی حالت میں مر جائے تو قطع جہنمی نبی ہوگا مسلم شریف میں یہ بھی حدیث مروی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں ہر ایک سرخ و کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا مگر میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں مستد احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا وہ بیمار پڑ گیا رسول اللہ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سراہنے بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ نے اس بچے سے فرمایا اے فلان لا الہ الا اللہ کہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپسا ہو گیا رسول اللہ نے دوبارہ یہی فرمایا اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا ابوالقاسم کی بات مان لے یعنی اس لڑکے کی یہودی باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کونیت سے مخاطب کر کے یہ بات اس بچے سے کہی بس اس بچے نے کہا اشحد اللہ اللہ و الّّاَََََََََ کا رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنہوں نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا ہے اسے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں ان کے سوا اور بھی بہت سی صحیح احادیث اور قرآن کریم کی آیات ہیں